زہد کا راز حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی دنیا سے بے رغبتی کا کیا راز ہے حسن بصری نے جواب دیا کہ مجھے معلوم ہوا کہ میری روزی کو کوئی دوسرا نہیں لے سکتا تو اس بارے میرا دل مطمئن ہو گیا اور مجھے معلوم ہوا کہ میرا کام کوئی دوسرا نہیں کرے گا تو میں اپنے کام کو پورا کرنے میں مشغول ہو گیا اور مجھے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی مجھے دیکھ رہے ہیں تو مجھے شرم آئی کہ وہ مجھے گناہوں کی حالت میں دیکھیں اور مجھے معلوم ہوا کہ موت میرا انتظار کر رہی ہے تو میں اللہ سے ملاقات کے لیے توشہ جمع کرنے لگا